بد الوحی اور تباشیر نبوت روایات مذکورہ بالا سے یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ حضرات انبیاء اللہ نبی ہونے سے پیشتر ہی کفر اور شرک اور ہر قسم کے فاشا اور منکر سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں ابتدا سے ان حضرات کے قلوب متحرہ توحید و تفرید خشیت اور معرفت سے لبریز ہوتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حضرات عنقریب کفر و شرک کے مٹانے کے لیے اور ہر فہشا اور منکر سے بچانے کے لیے اور خیر کی طرف دعوت دینے کے لیے من جانب اللہ مبعوث ہونے والے ہیں اور خدا کے مشتبہ اور مصطفی برگزیدہ اور پسندیدہ بننے والے ہیں معذ اللہ وہ خود ہی منصب نبوت اور رسالت پر خلاط استباء و استعفی کی سرفرازی سے پیشتر کفر اور شرک کی نجاست میں ملوث اور فواہش و منکرات کی گندگی سے آلودہ ہوں ہاشا سمحاشا قطعا ناممکن اور محال ہے حضرات انبیاء نبوت اور بیست سے پیشتر اگرچہ نبی اور رسول نہیں ہوتے مگر اعلیٰ درجے کے اولیاء اور غرافات ضرور ہوتے ہیں صفات خداوندی سے جاہل نہیں ہوتے اور نہ ان کو کسی وقت صفات خداوندی میں کسی قسم کا دھوکہ اور مغالتہ ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کا شک اور اشتباح آتا ہے ترجمہ اور تحقیق ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ان کی شان کے مطابق رشد ادا کیا تھا اور ہم ان کو اور ان کی اس کو پہلے ہی سے خوب جانتے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ رشد کے کیا معنی ہیں اور رشید اور راشد کس کو کہتے ہیں سورہ حجرات کی یہ آیت شریفہ اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے تم ولاحبل ول کبئی کمل کلح ال کمل کلواشو فضلاً من اللہ ونعمة واللہ علیم ترجمہ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں بالفرض و تقدیر اگر بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا ماننے لگیں تو بلا شبہ تم مشقت میں پڑ جاؤ لیکن اللہ تعالی نے تم کو اس مشقت سے اس طرح بچایا کہ ایمان اور اطاعت کو تمہارے دلوں میں محبوب اور مرغوب بنا دیا اور کفر اور فست اور معاشیت کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی ایسے ہی لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان اور اطاعت کی محبت اور کفر و معاشیت کی نفرت راسق ہو چکی ہو اللہ کے فضل و انعام سے رشد و ہدایت والے ہیں اور اللہ تعالی بڑے ہی علیم و حکیم ہیں اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ قلب میں ایمان و اطاعت خداوندی کی محبت اور کفر اور پس اور معاشیت کی نفرت و کراحت کے راسخ ہو جانے کا نام رشد ہے اور یہ رشد حضرت ابراہیم علیہ السلاط و تسلیم کو حفظ اللہ شانحوں نے ابتدا سے عطا فرما دیا تھا جیسا کہ سورہ انبیاء کی اس آیت میں واضح ہے اور رشت لغت عرب میں زلالت و گمراہی کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے قال اللہ تعالیٰ خود طبینہ رشت منل <الْغَيِّ> گئی رشت اور ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ابتدائی سے رشت اور ہدایت پر تھے اللہ گمراہ نہ تھے حضرت ابراہیم علیہ صلاط کا ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھ کر یہ فرمانا حالہ ربی اس سے حال کے بعد مصنفین کو یہ دھوکہ ہوا کہ معاذ اللہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام شک اور شبہ میں پڑے ہوئے تھے جب غروب ہوتے دیکھا تب اشتباہ زائل ہوا ہاشا ہاشا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و تسلیم ابتدا سے شمس و قمر کو خدا کی ادنا مخلوق سمجھتے تھے قوم چونکہ کواقب پرستی میں مبتلا تھی اس لیے ان کے عقیدہ فاسد کے رد کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر بطور فرض محال تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ ستارہ تمہارے اعتقاد کے مطابق میرا رب ہے تو بہت اچھا ذرا تھوڑی دیر اس کے غروب و افول کا انتظار کرو تم کو خود ہی اس کا فانی اور حادث ہونا منکشف ہو جائے گا پھر اسی طرح شمس و کمر کا حادث اور فانی ہونا سمجھایا اس لیے کہ کواکب پرستوں کا عقیدہ یہ تھا کہ غروب کے بعد ستارے میں وہ تاثیر باقی نہیں رہتی جو طلوع کے وقت تھی پس اگر یہ خدا ہوتے تو ان کی صفت تاثیر میں تغیر اور ذوق نہ آتا اس لیے کہ حق تعالی کی ذات و صفات تغیر اور ذوف سے پاک اور منظم ہیں حضرت ابراہیم کا یہ تمام کلام اول سے آخر بطور محاجہ اور مناظرہ تھا جیسا کہ بعد کی آیتیں قال اتحاجون في الله وقد هدن قر आयت وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه صراحهن اس پر دال ہے کہ یہ تمام تر کواک پرستوں کے ساتھ مناظرہ اور مجادله تھا اور یہ وہ حجت اور برہان تھی کہ جو اللہ نے آپ کو مناظرے کے لیے تلقین کی تھی الحاصل یہ مناظرہ تھا حضرت خدیل کی ذاتی نظر اور فکر نہ تھی کیا حضرت ابراہیم نے اس سے پیشتر کبھی چاند اور سورج کو نہ دیکھا تھا نز بخاری و مسلم اور دیگر کتب سحاء میں یہ حدیث موجود ہے کلو مولودی الفطرہ تو ابواہ و یحودان ہی اویونسران ہی یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نسرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں اور یہ نہیں فرمایا کہ یوسلیمان ہی کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بناتے ہیں اس لیے کہ فطرتاً وہ مسلمان ہی پیدا ہوا ہے اور صحیح مسلم میں عیاض ابن حماد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ انی خلق تو عبادی حنفاء یعنی حق تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو فطرتاً حنیف پیدا کیا ہے پس جب کہ ہر مولود ابتدائی سے حنیف اور فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو جو شیخ و تمام انبیاء کا اور امام ہو تمام خنافا کا اور مقتدہ ہو تمام موحدین کا اور قدوہ اور اور ہو کفر شرک سے بری اور بیزار ہونے والوں کا وہ جائے اولا ابتدا ہی سے حنیف اور رشید ہوگا اور اس کی فطرت سب سے زیادہ سلیم اور اس کی طبیعت سب سے زیادہ مستقیم ہوگی چونکہ منصب نبوت و رسالت آپ کے لیے مقدر ہو چکا اس لیے حق جل شانوں نے ابتدا ہی سے آپ کے قلب متحر کو ان تمام امور سے متنفر اور بیزار کر دیا کہ جو منصب نبوت و رسالت کے منافی اور مبین تھے اسی طرح اللہ نے آپ کو بڑھایا اور جوان کیا جب زمانہ نبوت کا قریب آ پہنچا تو رویا صادقہ اور صالحہ سچے اور درست خواب دکھلائی دینے لگے بخاری اور مسلم میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق سے مروی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی اقتدار ریائے صالحہ سے ہوئی جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو کر رہتا اتنے ابھی حمزہ فرماتے ہیں کہ ریائے صالحہ کو صبح کے ساتھ اس لیے تشویش دی گئی کہ ہنوز آفتاب نبوت نے طلوع نہ کیا تھا جس طرح صبح صادق کی روشنی طلوع آفتاب کا دیباچہ ہے اسی طرح رویا صالحہ آفتاب نبوت و رسالت کے طلوع کا دیباچہ تھا رویا صادقہ کی صبح صادق خبر دے رہی تھی کہ عن قریب آفتاب نبوت طلوع کرنے والا ہے اور جس طرح صبح کی روشنی آنند فانن بڑھتی رہتی ہے اسی طرح رویا صالحہ اور صادقہ کی روشنی بھی آنند فانن بڑھتی رہی یہاں تک کہ آفتاب نبوت و رسالت فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا جو قلب کے بصیر اور بینا تھے مثلا ابو بکر وہ سامنے آئے اور آفتاب نبوت کے انوار و تجلیات سے مستفید ہوئے اور جو کورے باطن اور خفاش دل تھے جیسے ابو جہل آفتاب کے طلوع ہوتے ہی خفاش کی طرح ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور نبوت و رسالت کے آفتاب عالمتاب کی تمازت کی تاب نہ لا سکے گر نبینت بروز شب پرائے چشم چشمۂ آفتاب را چہ گنا چہرائے آفتاب خود فاشست بے نصیبی نصیب خفاشست باقی جو لوگ ابو بکر اور ابو جہل کے بین بین تھے اپنی اپنی بصیرت اور نور قلبی کے موافق ہر شخص آفتاب نبوت سے مستفید ہوا پتہ باری ام المین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سما خب بیبہ الہ الخلاء وقان یخلو بی غار خرا یعنی پھر آپ کو خلوت اور تنہائی محبوب بنا دی گئی آپ غار ہرا میں جا کر خلوت فرماتے ام المرین نے خب کو بسیغ مجہول بظاہر اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کیا سبب اور کیا دہائی تھا کہ جس نے خلوت اور عزلت کو آپ کے لیے محبوب بنا دیا وہ کوئی امرے باطنی اور غیبی تھا کہ جس نے خلوت و تنہائی پر آپ کو مجبور کر دیا اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیا تھا اوروں کے حق میں وہ سراسر مشہول ہے اس لیے ام المن نے اس کو بسیغہ مشغول ذکر فرمایا طار خرا میں جا کر اعتکاف فرماتے اور کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور وہاں رہ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے اسی حدیث میں آپ کی عبادت کی کیفیت مذکور نہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذکر الہی اور مراقبہ اور تفکر اور تذکر یہ آپ کی عبادت تھی اور جب توشہ ختم ہو جاتا تو گھر واپس آ کر توشہ لے جاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے فقہ حنفیہ کے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ آپ کو کشف صادق اور الہام صحیح سے جو ظاہر اور منکشف ہوتا کہ یہ عمر حضرت ابراہیم یا کسی اور نبی کی شریعت سے ہے اس کے مطابق عمل فرماتے جیسا کہ بعض روایت میں فیط ہنسو کے بجائے فیط حنسو کا لفظ آیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم حنیف کے طریقے پر چلتے تھے یہ لفظ اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ ملت حنفیہ کے مطابق اپنے کشف اور الہام سے عمل کرتے تھے